جماعت کا فلم بیدات متخل نکر اینی لطریر اسو صاحبونا یا فینسی صاحبونا نکل قید صلاح تباہا قولا نظر او فیلن دنبیل صلات و سلامنا دو جنت تعویز دا قید دا قول دا عبداللہ چدا التزام او صدائی ننف سے فیل بیدہ تن نکرد نا دا اپنے بیدات کردی ثم مقالا نو کم اعتمرن نبیل صلی اللہ علیہ وسلم بے اوہ المجاہد یعروا میں نے جبر کھڑی داخل صاحب صاحبوں نے نا عمر بن عتی عثمان بن عتی طال فرض عام المتوفی صلی اللہ علیہ آوی و تعوذی کے تابعین تمنا پورا ذکر صاحب و عثمان و سلام جب رجب کنے نبی علیہ السلام را فقره نہ ان ردانے المنتم کا فتوج رجب نبی علیہ السلام اندر کرے من بغا گانا من را کو عبداللہ عمر کے سامنے منو نبی سلو کو تا گم و کہا ثمان استنار عائشہ وا دنگا دشواخت مسما سو تہانا سمیت اللہ کے رسم سات مسنوری سمی سمینا سو تہ نانشا واحد منگا آواز دے استعمال دا اندھی مثالوں من من معلوم انداز سے بڑے مبالغہ بان استعمال کرو کہنے دیوا مثلا مال صاحبہ جب لے گئے وہ ایک قدم مثال نہ ہوئی نہ قدم نہ ہوا نہ ہوئی پیدا ایک قدم ہوئی سمینہ سے نہ عائشہ ومن منی نہ قدم مثال کوئی جناب کو کوسر اولاد ہے جوڑی نہیں کہ جو پہلے زہوا ہے ول سمینہ سے نہ عائشہ وارد من کا اواز سماع میں ساتھ اول بار دا دی بار دا اول دا دا ال دل دا دل لقب عممی لقب خصوصی ادا پیان دل لقب عممی مانا دا ابو عبد الرحمان رجب رحمان یو ادب شدہ ادب یار رحم اللہ الرحمن۔ اللہ عبد الرحمان کرادی عبداللہ عمر چپ اس سے معلومت میں زیوہ جمال پسیر رواسی کر گئی و عمرتن معا حجتی ہی نتا اختصار آگلے لا ذکر کو کھلو اختصار آگلے کھل تو کم حجا حج زدگی ذکر نرسے بے لا ذکر تو کھل تو کم حجا حجنہ فرضی نور فالنف سے حجنہ دی تنمیزی ادھا حجنہ جابلوں پر حتمت کی سراغ ہے جن درین دعا قبل لہجرتنا یا پاس لہجرتنا کوئی نصیر صاحب دو جامع رسولت مطابق دی دو, در علی کی دو در دی دی مطابق نور ہر کال کے حضرت دی دی بلکہ قبلات مقام کی بہترین یو کال کے نیتو ی رامل کے اتمام دا فارو دا عمرت دا دو دو کامراغر دا دا تین یو دو دو امرۃارو تیرے کی اور زم عمت القضاء نے کی یہ فاصل کار کی ذا دور عمرت ہے کہ عمرت ال حدیبیہ ہوئی عمرت الحطاب مشہور تھا وہ عمرت ال حدیبیہ تراں فدی دوہم کا عمرت تو عمرت ال حدیبیہ رہی نکا इजाافت ازنام لا وسط له واڑی دوالوں میں تین عمرت ال ساده عمرت, عمرت تعلق ال حدیبیہ سے تھے نکلی دعا کا حدیبیہ لے کی لگا عمرت الاحصار کے احصار فی او امرت القضاء کے فیصلہ شے ہوا وہ بھی یہ کہ یہ پسندہ کے ودی عمرہ کہیں لقد یہ دوار عمرہ نے تعبیر کو عمرہ الحدیبیہ سے کی اجتی عمرہ الاحساب ہے حيث الضحى لا عمرہ رسالہ اشارہ جمعت القضاء ومن القادرہ یہ دوار نے زخر یہ دوار نے تعبیر کو عمرہ الحدیبیہ سے کرا ولی ذکر دوار تعلق الحدیبیہ سے نستعلیق ہوا غلام و عمره في ذي القعده و قال صورتیں کہ درماعت عمره الجعلان الا یہوڑ معنی ہے کہ عمره في ذي القعده عمره بن کی جگہ عمره الجعلان خدان یہ طریق کی اور سنور عمره ما حجته در مقصد ہے ردوه لا عمره بيوم تعلق اور عمره في ذي القعده متعلق ده من القابل کرے تو ترقيد لوک مشرق کہ امرۃ الصلح حیاث ردوه امرۃ الہیبیہ ذالک غیر متالک اذا وضع امرۃ الہیبیہ لکی مومن القابل امرۃ الکنز القیلا ذالک غیر متالک ان ذون امرذ کر یہو تو امرۃ الحسال چاہے تو امرۃ الہیبیہ ولکیگی بے امرۃ القضاء چاہے پزل خیلا کہوا البت صورت کی دو امرۃ الجیرانتی کر رہا نہ ہے یعنی مالسا اگر اوی نے ذکر کری ذکزل قضاء دو من القابل سو لے گیا ذکر دلی و عمرو عمرت فا عمرت سے تعبیر عمرت قابل ہو رہے جانا کام احرام کی نے تڑلے 14 ذوالقعدہ احرام کے نہ پاک بذل حج کے اوپر اورم بذل حج میں پانی پیا سنور ہم نے کریم فی ذل کہنا کہ الا الذي اعتمر ما حجته مگر آغا چمرے کرے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم حج لا عمره عمرہ آغا سوا دا عمرته یؤطبذ سینزا گئے عمرته من الحجیہ دا تفیل لا بھی آدا تمرہ الوالدین نہ عمرته من الحجیہ ذابذل كذلك عمرام الموقله ذابذل كذلك امهر جاهرا جاهرا نا جاهرا ذابذل كذلك حيث قسم قناعنا عنايه منن وعمره ما حجته الذي افحال وذل حجك تو نيت بو ذل كذلك و هذا تمام ضمانات ضمانات من صلاه تكنت من تبع انا في قبل ان يحج وقرا وثني البران الله في ذل كذلك وغان عیت مرسون قبل یا حج اندید کو شجا قبل دا حج نامر کرد وسمید البراع ابن عزیب قول عیت مر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی ذل قیدہ قبل یا حج مر رتینا وزر قیدہ مقید حج نامر رتینا اور دو ذکر قلید قبل دا حج نامر قدری بھی وزینا مرات سے کمی اتمام دا بخار کرد اگر مراتی چی حاضر الکل عمرتین کل ادری عمرے وئی کل ثلول غوم چامل تن وئی نہ با چدمہ با فاضلہ کلیو قبل تہج نہی نزلی احرامت الجارانہ عمرت القضاء حکم کی تیراضی دری نہ کب بدون الحج بدون حج دی بی کما د فاضلہ اب امرت حج مسافری یا سب کی تنسیس راقل ام سنان او فابو دعود کی ام میں اقل ذکر کہی ایجی دار دورانی ہوئی ایجا دا واقعات ہے اندی فابو پر کے کن حق استراب دے اور روات دا بخاری دا واضح دے فالن نبی رسول اللہ علیہ وسلم نے مراتی من امسار ابن عباس چاو میں سنان دا دوسو فندوسو مصبحہ کی نسیت اس ماہا زمان نمیر شوئے دے ابن جریج اتوا ہوئی التي ذي سماع تمامي مزي ما منا كان تهجيمان اُمي سنان النبي عليه السلام تشمنك تعالج تعالو صحت ڪري هجرت الوداكي سنان ابن سنان لذو جها وابنهها لَقَدْ رَزَقْنَاكَ جَنَّتَكَ سَلَامٌ يَوْمَئِذٍ خَالِدِينَ مَا تُنْذِرُهُم يَوْمَئِذٍ خَوْفٌ وَلَا يَحْزُنُهُمْ وَهُمْ فِي بَطْنِ أُمِّهِ وَمَا كَانُوا مُنْكَرِينَ وَتَرَكْنَا جَهَنَّمَ أَبْيَوُهُمْ كَمَا أَهْلُهَا لَكِنَّهُمْ دا حج معی شو کان فی عمرو کا عمرتن في رمضان حجتن او حا کی نبا ذکر کی جمعانہ دارا شفتی صاحب فرزت حج ادا کی خدا خصوصیت دی امی سنان شدی خصوصیتو شدی پا حق کی فرمزان فرمزان فرزت حج ادا شد خدا خصوصیت دی دی دی دیم دی دی قول دارا جہد کرکی جمہور امرا فرمزان کی حجتن کا حجتن پید با دا عجر و ثواب سان پید با دا عداد فرزیت سر دا سر چکلو اللہ حد مصابیت سر قرآن سر رمضان حای کری حاجی قرآن دے سردی قرآر قرآن دے آدر قرآن رمضان کا کا ان کی پر دا حج ح رمضانبا بابلحا کے دائ بارتم تاریخ واڑی نزول دا حسبا مقام کیوں؟ اضافت نزول مقام حسبا محسب تا خیفی بگنان لیرت مانا اگل نزول دا حسبی لیرت نزول دا حسبی نا کم ہوا؟ نزول مقام لہرسرا ذہنہ ومسکر پر ایک دار ہے جو امراء وقل سنت طول کال وقت عمرے دے امراء وقت پر ہر وقت کی کل سنت وقت ومراء طول کال وقت عمرے دے ایوم ویوم ونہر ویوم نارفہ وعیام تشریخی نفین دورت دینا ورد دار پہ ورد نہر آیام تشریخ چیو ورسم تو رسم جالت دینا فین دورت دی اید دورت کی نکی کنک کل سنت کی گئی کل سنت او امام شایفی احمد بن حمد تعالیٰ نے کہا اور طول کار کیا گیا جی کی حق تاں کی پی امم نحر و امم عارفم کیا گیا پی جی کی غال وقت تا شغل دا بخار حجنا اگا وقت کہ اگا مشغول دا بخار حجی پی دا حج وقتی نہیں کیا نور کم اوقات نور پی طول اوقات حق تاں کی پا ایامو دتا شریف کیم کیگی مسجد دا امام حالد ہے او اوی پاسر کی پا اشر الحج کے سر عمران کیا گیا جی. اشر الحج کی عمران کیا گیا جی. فار ایمائی بخارج با مناکت کے معلوم داشت مختار مختار دا احناف لے یعنی ذکر ہے کہ ہمیں تشریخ ہو دی خاجی پس حج کرو لیشی مقصوط در عمری ترجمہ تلوہم دا دانے یہ جو دوریل بعد حج العمرہ کہ حاج حج کی اور ہمیں تشریخ تیر شی دارا فارا بے عمرہ جائز چو عمرہ کی دلیل پر عمرید و ملمینین کی جائے کڑے در خلافی لے تھا جی او او با خر کو ترویج دے دادا دا ਉਦਾ ਠਿਕਿਆਨਮ ਚੇਲਵੀ ਛੋਟਾ ਉਮਰਾ ਬੜਾ ਉਮਰਾ ਅਮਰਤੁਲ ਕੁਬਰਾ ਅਮਰਤੁ ਸੋਰਾ ਲਾ ਅਮਰਤੁਲ ਕੁਬਰਾ ਦੀ ਜੇਲਾ ਨਾ ਲਵੀ ਅਜਿਨ ਕੀ ਜੇਲਾ ਨਾ ਜਿਕ ਮਰਜ਼ ਕਾਗਮ ਇਕਾਦ ਕਰੇ ਨਾਮੀ ਕਾਮਰਤੁਲ ਕੁਬਰਾ ਉਹ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਟਿਕ ਸਹਿਨ ਵਿੱਚ ਛੋਟਾ ਉਮਰਾ ਬੜਾ ਉਮਰਾ ਉਦਾ ਚੇ ਹੋ ਰਦਾ ਚਾਣੀ ਵਿੱਚ ਉਸਨ ਲਗੀ ਸ ਛੋਟਾ ਉਮਰਾ ਹੋਈ ਅਮਰਤੁ ਜ਼ਕਦ ਆਵੇ ਨਾਮ ਇਕਾਦ ਨੇ ਜੀ ਦੇ ਉਹ ਜੇਲਾ اذا امرونا طوافنا بیت اللہ ثابت نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تقرر دو امر پسند اجنا امر حاصل ہوا جن سے دائم نور صاحب تھے بقول نبی علیہ السلام کہ تو دا مغتار دار اذا امرونا طوافن تے تو اپنا رقم اچھا ہے مگر دی غیرا یام تشیقنا لے اصل حسبہ او دا تخصیص لے اصل لیکن دلی بات دایا مت کا دموسے کا لوک دلیا کام سر متا ہر سی جو مبتدی مکی تھے پھر مکی جوڑے ذمہ تھے تو مکی کہا رخیش بسے بخش کی لیالی لیالی نا بنور کے نہ اتبال لیالی متقدمه اور لدے لیکن بعض کے اتبال لیالی متخلفو متخرن اور لدے نہ اگر روز شعبان اور رضی صاحب کی لکما صد مثلا لیلۃ العرफा لیلۃ العرफा commemorate वे अरबी व सुना होयगा बोला गया अल्लाह तआ मश्वलाए रसलाना बादशाह دا عام کاں تے کدہ خدا جے نہ ہم صلی اللہ علیہ بشی نہ اس پارہ فل نہ لے لہ عرفہ لیلۃ العرफा دا لستم تاریخ الی توین کی لیلۃ یوم النحر دا گم صلی اللہ علیہ و قرچ دا نہ ہم ش پیتا تو ویری کی لستم ش پیتا ویری کی دا اقتر فکن لیکن اسد نہ متھاں نہ بھودرا دا کے اداسی لاچکم جمری اس سے جمری کے وشے پہ جانا سنبھال دگشپٹی لارن کا کار کے دار جہلا سمجھ پیشی لامی سری صاحب لیکن سرنرز کی ذاتی حسابی کی ثواب نہ سم حسابی کی نشاردی در چدار لے نہ ہس بیچ سالن پر اد ایام س تام دا پے م دشری کہ ہامرا سینوا لیکن پریشپ کے امر رسیدے تے دزیز کو او دا میں نہ بات کرور پر دسسرے ایام تر شرک میں باپ طور وقت محل <سؤال> دو عمرے دی ایام تر شرک وہ دی دا گینا باپ طور سند اور طور وقت آیام دیکھر آری دا وقت عمرے دا وجہ تخصیص دیلیلت اللہ حسن برا فتر جمع کی باب و عمرت اللہ باب و باراد عمرے دلیلت اللہ حسن بکی یا دیا لسمی ورزنب آدان دادا کا آیام تر شرک صنی صاحبی کی دادا گینا غیر دلیلت اللہ حسن بکی و غیرہ و غیر دلیل نچ مندر کیا دا ہمदाबाद سے وہ ہالے ویلاجی بالا ما کھانا